سوریہ توبہ کا آغاز ہے سوریہ توبہ مدنی ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر نو ہے اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو تیرہ ہے پورے قرآن میں ایک سو چودہ ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ میں ایک سو انتیس آیتیں ہیں اور سولہ رکو ہیں اس سر مبارکہ سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی اس کی وجہ کیا ہے تو مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین جب بھی کوئی صورت لے کر آتے تو بسم اللہ شریف لے کر آتے جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی چونکہ اس سور مبارکہ کی ابتدا میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے تو چونکہ اس کی ابتدا میں غضب کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے اللہ عالم بسواب اس سور مبارکہ میں کافروں کو چار مہینے کی مہلت دی گئی ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس پر مغرب زیادہ لوگ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا کھلے کافر ہوں یہ اس سورہ مبارکہ پر نعوذ باللہ میں ذالک اعتراضات کرتے ہیں اور وس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ جب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہم سنیں گے ابھی تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سن کر ان وسوسوں کا جواب بھی ہو جائے گا جو عام طور پر پھیلائے جاتے ہیں الحمد للہ نور قرآن تو عام ہی ہو رہا ہے جب مسلمان پورے قرآن کو سمجھیں گے تو سورے توبہ کو بھی سمجھیں گے ان تعالی اور جتنا وہ قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمد للہ مسلمانوں میں اتنا ہی زیادہ قرآن پاک سمجھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو رہا آٹھ ہجری میں مکئی مکرمہ فتح ہوا اور نو ہجری میں حج فرض ہوا نو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ایک قافلہ روانہ کیا اور جس کی امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دس ہجری کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا تو کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچے اور پیچھے سے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا تو اس سورہ مبارکہ کی آیتیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پہنچے جب حضرت علی منا میں پہنچے تو اس وقت دس ذیل تھی یعنی جب دس ذیل کو حاجی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس موقع پر حضرت علی پہنچے اس زمانے میں مشرقین مکہ کے اندر حج کی رسم باقی تھی اب حج بطور رسم اور بطور میلہ ان کے یہاں باقی رہ گیا رہ تھا اور وہ کیسے حج کرتے تھے اس کی تفصیل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ننگے ہو کر طواف کرتے چیٹیاں مارتے اور تالیاں مارتے منا ارفات مزدلفہ میں ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ ارفاد میں تو جاتے ہی نہیں کفار مکہ خصوصاً قریش وہ عرفات میں نہ جاتے وہ مزدلفہ میں رک جاتے اور وہیں سے مینا واپس آتے اور پھر حج کو وہ تجارتی ایک میلہ انہوں نے بنا دیا تھا حج کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاتے اور سب اپنے سرداروں اور اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرتے یہ ان کا ایک حج تھا جو کہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا مسلمان تو باقاعدہ حج کے لیے گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نزل ہجا بڑے شیطان کے پاس جب حاجی کنکریاں مار رہے تھے اس کے ساتھ کفار بھی تھے مشرقین بھی تھے جو کنکریاں مار رہے تھے جب لوگ اس سے فارغ ہونے لگے تو حضرت علی نے لوگوں کو بلایا اور آواز دی فرمایا یا ایو سے لوگوں میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں لوگ جمع ہو گئے مسلمان بھی جمع ہوئے اور کافر بھی جمع ہو گئے تو آپ نے سورہ توبہ کی تیس یا چالیس آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمائے اب سن لو آئندہ کوئی مشرق حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں نے جن کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا یا جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا انہیں صرف چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینے میں وہ سوچ لیں اگر اسلام قبول کرنا ہے تو مکے میں رہیں اور اسلام قبول نہیں کرنا تو مکے سے وہ نکل جائیں ورنہ چار مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا ہاں جن سے معاہدہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا تو جب تک یہ معاہدے کی مدت باقی ہے اس وقت تک یہ مکے میں رہ سکتے ہیں تو مشرقین نے کافروں نے کہا کہ چار مہینے کی مولت بھی ہمیں نہیں چاہیے ہم تمام معاہدوں کو توڑتے ہیں بس اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے جی اس طرح مشرقین نے اور کفار نے اپنے معاہدات کو توڑ دیا جن کے معاہدات باقی بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی لیکن پھر بھی چار مہینے تک انہیں کچھ نہ کہا گیا انہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے میں رہے جو جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی گئی اور جو مکے میں رہ کر نہ اسلام انہوں نے قبول کیا نہ وہ گئے انہیں قتل کر دیا گیا ہاں بعض ایسے کافر تھے کہ جب چار مہینے پورے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور سوچنے کی مہلت دی جائے تو ان سے معاہدہ کیا گیا یعنی سوچنے کی مہلت دی گئی انہیں پنا دی گئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ مکے میں رہے اور جو ایمان نہ لائے انہیں مسلمانوں نے قتل نہ کیا بلکہ انہیں مکے سے باہر جانے کا موقع فراہم کیا میڈیا مغربی میڈیا اعتراض کرتا ہے مغرب زدہ لوگ اس اعتراض سے متاثر ہوتے ہیں وہ اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینے میں اسلام قبول کرو یا مکے سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور طاقت پھیلا ہے اور انہیں دو اپشن رکھے گئے بلکہ تین اپشن یا تو قتل کے لیے تیار ہوں یا اسلام قبول کر لیں یا مکے کو چھوڑ دیں تو یہ کہتے ہیں یہ کیوں آپشن نہ رکھا گیا کہ وہ حرم شریف میں کفر کی حالت میں بھی رہ سکتے ہیں بات دراصل یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو اس وقت کے حالات پر ان کی نظر نہیں اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مکئی مکرمہ میں جو لوگ کافر باقی تھے ان میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یہ اسلام کا غدار ہے اسلامی ریاست کے خلاف وہ غداری اور سازش کر رہا ہے راج بھی پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جو ملک کے خلاف غداری کرے بغاوت کرے سازش کرے اسے چار مہینے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی اسے ملک سے نکلنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی اگر وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کی سزا سزائے موت ہے پوری دنیا میں یہ قانون ہے جن کے ہاں سزائے موت کا قانون نہیں وہ عمر قید کی اب سزا دیتے ہیں اور بعض ایسے ممالک آج بھی ہیں کہ جن کے بارے میں انہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں سازشی کر رہے ہیں سادشی لوگ ہیں یہ ملک کے غدار ہیں تو وہ انہیں یا تو قتل کرتے ہیں یا عمر قید کر دیتے ہیں یا ملک سے ملک بدر کر دیتے ہیں جب دنیا کے اندر آج بھی یہ نظام موجود ہے تو آپ سوچیں مسلمانوں کا مرکز جو قبلہ ہے وہاں رہ کر اگر کوئی غداری کرتا ہو سالش کرتا ہو اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتا ہو تو یہ تو اسلام کا افو درگزر ہے کہ چار مہینے کی مہلت دی گئی اگر وہ سدھر جائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں تو ان کے لیے اسلام کی راہیں کھلی ہیں اسلام لے آئیں یا پھر انہیں یہ بھی مہلت دی گئی کہ اگر انہیں یہیں رہ کر بغاوت کرنی ہے تو یہاں رہ کر وہ ایسے کام نہ کریں یہاں سے چلے جائیں کون سا ایسا ملک ہے جو باغیوں کو اتنی سہولتیں دیتا ہے تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا اور مغربی میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ سور توبہ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو اڑا دو تو وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی جہاں کافر ملے اس کو بم سے اڑا دو ہرگز ایسا نہیں ہے اسلامی تاریخ دیکھیں ذمہ کفار کہ جو مسلمانوں میں مسلمان ملک میں رہے انہوں نے اسلامی ملک سے معاہدہ کیا آج بھی ہندو ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے کب یہ کہا کہ ان کو اڑا دیا جائے بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو ہو عیسائی ہو بلکہ مسلمان بھی ہو اگر اسلامی ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور دشمنوں سے مل کر سازش کرتا ہے اور اس کی سازش اگر پکڑی جائے تو کیا حکومت اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے گی کیا اسے گرفتار نہیں کرے گی کیا ایسے لوگوں کو عبرت نا سزائیں نہیں دی جائیں گی یہ اس سور مبارکہ کی لاجک ہے اور اس کی یہ وجوہات ہے رسول فرمایا اد من, اللہ, من اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جن مشرقین سے تم نے معاہدہ کیا فصیح دی ارب اشخر بس یہ مشرقین زمین میں چار مہینے گھومے پھریں اور چار مہینے کی مہلت ہے وہ عالم خوب جان لے ان کم غیر موجلہ بے شک وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے مراد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ چار مہینے کے دوران وہ ایسا جتھا بنا لیں گے اور ایسی بغاوت کریں گے کہ چار مہینے کے بعد مسلمانوں کو ان کو پکڑنے کی طاقت ہی نہ ہوگی یہ جو چار مہینے کی مہلت دی گئی اللہ دوبارہ کا وطار فرماتا ہے کہ کافر اس مہلت سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ ان اللہ مخ ضلع کافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا وہ اذان رسلی ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان اذان کے معنی اعلان الناس لوگوں کی طرف یوم الحج ال حج اکبر کے دن یہاں حج اکبر سے مراد حج ہے کیونکہ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہتے تھے عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے تو اس مناسبت سے کیونکہ حضرت علی یہ اعلان لے کر جب پہنچے دس ذلحجہ کو تو وہ جمعہ کا حج نو ذیلحجہ یوم عرفا اس سال جمعے کے دن نہیں آیا تھا ایک روایت کے مطابق پھر بھی اس حج کو حج اکبر کہا گیا تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عمرے کو حج اصغر کہتے اور حج کو حج اکبر کہتے فی زمانہ ہمارے یہاں جمعے کے دن یوم عرفہ آ جائے حج کے دوران تو لوگ اسے حج اکبر کہتے ہیں اور کہتے ہیں اکبر ہی حج نصیب ہوا اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کی فضیلت تو اپنی جگہ بہت بلند و بالا ہے کہ جمعے کے دن جو کام کیا جائے اس پر ستر گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جمعے کے دن گویا کہ حج کرنا ستر حج کے برابر ہوا مگر احادیث طیبہ میں یہ اسلامی فقہ کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعے کے دن جو حج ہو اسے حج اکبر کہتے ہیں یعنی یہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں یہ عوامی اصطلاح ہے اور اسے حج اکبر اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن حج آ جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن ستر گنا ثواب جمعے کے دن حج کا اسی کو ملے گا جس کا حج مقبول ہوگا اگر جمعے کے دن حج کرنا نصیب ہو جائے تو وہ اس پر کسی فخر کا اظہار نہ کرے بلکہ یہ دعا کرے کہ پر تو ہمارے حج کو قبول فرما اور اگر جمعے کے علاوہ کسی اور دن حج ہو اور حج مقبول ہو جائے تو ہر حج مقبول اور ہر حج مبرور وہ حج اکبر ہی ہے ان بری ام من المشرقین و بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے بری ہے فعین تو پھر اگر اے مشرکوں تم توبہ کر لو فہو خیر تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تم اور اگر تم منہ پھیر لو فعلم تو خوب جان لو ان کم غیر معجز اللہ بے شک تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے بشردین کفروب ارے محبوب کافروں کو عذاب کی خوشخبری صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا الَّذِينَ مِنَ سوائے ان مشرقوں کے جن سے تم نے عہد کیا تم علم قسو کم شعی ان پھر انہوں نے کسی بھی طرح تم سے عہد شکنی نہیں کی یو ویرو علی کم پر تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی الیہم الى پس تم ان مدتی آہد کی مدت کو پورا کرو اس طرح بعض ایسے قبائل تھے کہ جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی اور حضرت علی کے سامنے جن مشرقین نے اہد کو توڑا ان میں وہ لوگ شامل نہ تھے تو ان کے عہد کو پورا کیا گیا ان اللہ یو شب بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے فعیدن سلخل اشرالشرم پھر جب یہ حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں مراد یہ ہے کہ چار مہینے یا نو مہینے چار مہینے تو ہر ایک کے لیے ہیں اور باقی جس سے تم نے معاہدہ کیا ہے اس کے جتنے مہینے ہیں وہ ختم ہو جائیں پھر بھی وہ ایمان لانے کو تیار نہ ہو اور حرم شریف چھوڑنے کو تیار نہ ہو اور یہاں بیٹھ کر بغاوتیں اور غداریاں کرتے ہوں سازشیں کرتے ہوں فخ المشرقین خیص وجد تم وہ پستوں میں ان مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو چاہے خانہ کعبہ کے اندر پاؤ چاہے خانہ کعبہ کے باہر پاؤ جہاں پاؤ قتل کر دو وہ خدو اور انہیں پکڑو شروع اور انہیں گھیر لو موچے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ یعنی چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کرو اور کسی کو بھی حرم شریف میں ایسے غدار کو باقی نہ رہنے دو فین تابو پھر اگر وہ توبہ کر لیں وہ اقوام اس اور نماز قائم رکھیں وہ آتا اس اور وہ زکوٰۃ ادا کریں پس تم ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور رقیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وہ ان آشا من بین المشرقی نسا اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے اور کہے کہ مجھے پناہ دے دو چند مہینے اور مہلت دے دو میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ اجر ہو تو تم انہیں پناہ دو حتا یس کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے ہو سکتا ہے وہ ہدایت وزیر ہو جائے اور اگر ہدایت یافتہ نہ ہو تو پھر تم اسے قتل مت کرنا تم مب لغ پھر تم اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دینا غالی کبھی قوم لا عالمون یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے تو انہیں سیکھنے کا موقع دو